نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب التیمم اس سے قبل امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الرضو اور کتاب الغسل موجبات وضو اور موجبات غسل ذکر کیے اب یہاں سے تیمم کا بعض امام بخاری شروع فرما رہے ہیں وضو اور غسل کا تقدم تیمم پر وہ ظاہر ہے کہ وضو اور غسل یہ اصل ہے اور تیمم فرآ ہے اور اصل اپنے فرے پر مقدم ہوتا ہے تو لہذا پہلے غسل وضو کے احکام ذکر کیے اب تیمم کے احکام ذکر فرما رہے ہیں یا دوسری وجہ علماء یہ ذکر کرتے ہیں کہ وضو اور غسل یہ اصل ہے اور تیم ہے تو فرا جو ہوتا ہے ہوتی ہے یہ اصل سے مؤخر ہوتی ہے تو اس لیے اصل کو پہلے ذکر کیا اب احکام فرا ذکر فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب وقول اللہ و تیم بقول اللہ گزشتہ سال بائیس ریبیوز بائیس ریبیوز اولا پر ہم نے کتاب ہے تو ختم ہو اور تیئیس پر ہم نے کتاب الن شروع کیا تو اس دفعہ اگر یہ ہماری چھٹیاں نہ ہوتی تو ہم بہت آگے چلے جاتے آج بیس تو دو دن اور بھی تین دن ہم آگے ہوتے کتاب تیمم تیمم کا ایک معنی لغوی ہے اور ایک معنی اصطلاحی ہے تیمم کا معنی لغوی نفس قصد ہے اور یہ قصد یہ بھی ماخوذ من القرآن ہے ولا طیب الخبیس منہ تنفک و لس تم باخیزی تو اللہ تیم الخبیس کشت حبیش نہ کرو تو معلوم ہوا کہ تیمم لغتن کست ہے کشت فس نہیں اور اشتلاع کو کہا نے کس طور تو لپ تتہیر بے ارکان مخصوص کست و ترابت تواہر بے ارکان مخصوص یعنی کس طرح طاہر ہے توہارت کے حاصل کرنے کے لیے کست کشت طاہر ہے تتہین بے ارکان مخصوصہ وہ ارکان مخصوص آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو اس میں یہ ہے کہ نیت شرط ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے دو ارکان ہیں اور ان ارکان سے تعبیر ضربات سے ہے ایک ضرب الد ہے اور ایک ضرب الوجہ ہے ضربطلیہدے و ضربت الوج ہے ٹھیک ہے ثبوت تیمم قرآن عظیم سی بھی ہے اور احادیث متحرا منورہ اور مبارکہ سے بھی ہے وقاول از وجل اور یہ باب ہے در بیان ذکر اللہ کے اس قول کے فرم تجدم امو سعید تو اگر نہ پاؤ تو قس کرو تم طیبا پاک مٹی کا فم سو بھی اجوہ ہے کم دی ہو تو کرو اس سے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں حضرات علماء کرم وجو ایراد حاضل آیتیں ہونا اس آیت کا یہاں پہ ذکر کرنا یا ایراد یعنی لانے سے امام بخاری کیا بتانا چاہتے ہیں اس پر محدثین کے دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ امام بخاری اس آیت کو اس لیے پیش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تیمم کے مسائل جو ہیں وہ ان آیات سے مستفاد ہیں اس آیت سے مستفاد ہیں تو گویا کہ یہ آیات یہاں اس لیے ذکر ہے کہ مسائل تیمم اس آیت سے مستفاد ہیں اور آگے جو احادیث آ رہے ہیں وہ ان آیات اس آیت کی تفصیل لیکن محققین محدثین فرماتے ہیں کہ بات ایسی نہیں ہے اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس مسئلے کو بعد میں لانا چاہتے ہیں آپ نکالیں سفا انچاس بعض العید حضول مسلم یقین ہے من المائے سب انچاس پہ مسئلہ آ رہا ہے نا تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت اس لیے امام بخاری لائے کہ اس کی تفسیر یہاں کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے اس لیے کہ شعید التویب کی تسویر انچا سب پہ آ رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کسی آیت کی تفسیر کرنا اس کا محل کتاب السولاد کتاب الوضوع نہیں ہے اس لیے کہ تفسیر کا اپنا ایک محل ہے اس محل کا نام کتاب التفسیر ہے تو آیت کی تفسیر وہاں پہ آئے گی یہاں آیت اس لیے نہیں ذکر فرما رہے ہیں کہ مسائل کا استعمال ان آٹ سے ہم کر رہے ہیں اور اس آج کی تفسیر مقصود ہے بلکہ شیخ زکریہ رحم اللہ امدت القاری ایسے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جو ایراد حاضلاتے ہونا امام بخاری مبد تیمم کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ تیمم کیسے وجود پذیر ہوا تیمم کی ابتدا کیسے ہوئی تیمم کا سبب کیا, کیا بنا بس مبد تیمم ابتدا تیمم سبب تیمم امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ تیمم کا سبب کیا بنا یہ امام بخاری یہاں اس ایپ کس لیے اور یہی بات واضح بلکہ اوزخ ہے اس لیے کہ آگے جو روایتی دو آرہی رہی ہیں ان میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت عاشت صدیقہ کا ایک ہار گم ہو گیا تھا اور اس کے بعد آیت تیمم نازل ہوا تو گوے کے مبد تیمم اور سبب تیمم کی طرف یہ آج مشیر ہے یہ سب سے اچھی بات ہے اس کو بڑے بڑے اکادر محدثین نے پسند کروایا اب بات سمجھ گئے ہو سنگیوں تو اب ترجمہ پڑھتے ہیں پھر آگے اور مسائل ہیں کتاب تیمم اللہ و قور لاز و فلم تجرمان پس اگر تم نہ پاؤ پانی فَتَيَمَّمُوا سعیدم تو قس کرو مٹی پاک کی فمس ہو بھی ہو پھر مس کرو اس, اس سے اپنے چہروں کو وحیدی کمن اور اپنے ہاتھوں کو اب یہاں سے یہ مسئلہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہے کہ فتحم پلم تو مان فتحم سعیدن تو سے کون سی آت مراد ہے اس لیے کہ یہ دونوں یہ آیتیں ایک سورت نشاہ میں ہے اور ایک سورت معاہدہ میں ہے اور ان میں صرف فرق ایک کلمے کے ساتھ ہے من ہو سے ایک, ایک آیت میں من ہو نہیں ہے اور ایک میں من ہو ہے تو صورت معاہدہ میں من ہو ہے اور سورت نشاہ میں من ہو نہیں ہے کیوں جی کمپیوٹر صاحب کہتے کہ کمپٹر نہ کو اعجاز قرآن کرو کیا ایک بندے کو اعجاز قرآن کہنا جائز ہے رو کون تم او بس من ہو ہے نہیں ہے یہی آشرت معاہدہ میں ہے جہاں پہ ہو آیا ہے اور کوئی فرق نہیں اب جب تم فت الباری امدت القاری دیکھو گے تو یہاں یہ جگہ بہت مشکل ہے اس اعتبار سے مشکل ہے کہ یہ آیت مائدی والی ہے یا یہ آیت نسا والی ہے یہ بہت مشکل ہے اس لیے کہ آگے آپ کو آتا مسئلہ آتا ہے کہ حضرت عاشت صدیقہ سے جب ہار گم ہو گیا تھا دغذے بنی مستلق کے زمانے میں وہ ادری چار ہے یا پانچ <تصفح> وہ کیا ہے اجری چار <تصفح> پانچ ہے سورتی معدت اواخر نزول سورت ہے سب سے بعد <تصفح> سب سے بعد میں اتری ہے اب یہ سوال ہے کہ یہ تیمن کا مسئلہ اگر صورت معاہدہ سے ثابت کریں ہم تو پھر موافقت بین نل والحدیث نہیں آتا آیت صورت معاہدے کی ہے یہ مؤخر فن مضول ہے حدیث کا واقعہ جو ہے غز بنی مستنق ہے یا غز مریسی ہے اور یہ ہجلی پانچ یا چھ کا واقعہ ہے تو گوئے کہ سبب مقدم ہے اور آیت جو آپ ذکر کرتے ہیں تو بہت مؤثر ہے تو حدیث میں اور آیت میں کوئی مناسبت نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر اس سے آیت صورت نصاب مراد ہو تو اس غز و بنی مستلفی سابق نازل ہے تو جو ہے غز بنی مستلف سے اول نازل ہے تو جب آج کام کا حکم آیا تھا تو پھر صحابہ کرام حضرت عاشقی ہار کے گم ہونے کے بعد پریشان کیوں ہوئے آپ نے حدیث سے متعلق کیا ہے نا جو آنے والے حدیث سے ہار گم گیا نماز کا ٹیم ہوا صحابہ پریشان ہے کہ اب کیا کریں مولانا سمجھ گئے ہو اسکال پہ سمجھ گئے ہو اشکال یہ ہے کہ آج سے کون سیات مراد ہے معاہدہ ہیں یا نساء ہے اگر معاہدہ ہو تو یہ تو مؤخر النزول ہے اور تیمم کا حکم اس سے پہلے چار پانچ میں آیا ہے اور اگر سورت یہ ہے تو وہ آج پہلے ہے وہ پہلے اتر گئی ہے تو جب تیمم کا حکم پہلے سے آ گیا تھا تو پھر صحابہ کھنس ہوئے یا مستلق میں پریشان کیوں ہوئے یہ بہت معمہ ہے لیکن آپ جب دیکھیں گے بڑی کتابیں تو وہاں پہ آپ سن جگڑا نکل جائے گا تو اس کے دو جواب ہیں ایک جواب اچھا نہیں ہے لیکن مفسرین نے یہ لکھ دیا ہے اس لیے کہ بعض رواج میں آتا ہے کہ اس آئے سے مراد آئے تو نہیں ہے بازی محد نے لکھ دیا ہے کہ اس آئ سے آئے تو نسام مراد نہیں ہے اگر اس سے آپ آئے تو مراد نہیں لیتے تو پھر مسئلہ بنتا نہیں ہے اس لیے علماء اس کا ایک جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ صورت نساہ کی آیت پہلے نازل ہوئی تھی ہو جو کرو لیکن اس میں تیمم از حدث اکبر ذکر تھا تیمم از حدث اصغر ذکر نہیں تھا اس لیے صحابہ کرام کو بضمان فقدان اقد عائشہ وضو کی ضرورت تھی تو انہوں نے کہا کہ تیمم فی الغسل تو قرآن میں ثابت ہے لیکن تیمم من الوضو ذکر نہیں ہے اس لیے صحابہ پریشان ہو گئے آپ سمجھ گئے تو نہیں سمجھ وجہ اشکال یہ ہے کہ آت معاہدہ کی ہے نساء کی نہیں ہے جب صورت معاہدے کی آیتیں صورت نساء کی نہیں ہے تو پھر اس کی مناسبت نہیں ہوتی نا نہ واقعے کے ساتھ ذکر اس لیے کہ واقعہ مقدم ہے اور آتم موخر ہے پھر کال یہ ہے کہ صحاب کرام کو جب پانی وضو کے لیے نہیں ملا پریشان کیوں ہوئی اس لیے صورت نساء تو پہلے آپ آ چکی تھی نا اور صورت نسام تو تیم کا مسئلہ موجود ہے ابھی جو تم آج پڑھ چکے ہو تو اس کا ایک جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ صورت نسام تیمم حدث اکبر کا ہے تیمم حدث اصغر کا ذکر نہیں تھا اور یہاں صحابہ کرام کو تیمم از حدث اصغر کی ضرورت تھی تو اس اعتبار سے صحابہ کرام پریشان ہوئے لیکن علامہ ابن حضر رحم اللہ اس پر رد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے پسند نہیں ہے اس لیے اگر کوئی کہے کہ کسرت نسا میں آج تیمم حدث اکبر سے ہے ازغر سے نہیں ہے تو او جا من منکم من الغ یہ جو حدث اکبر ہے کہ اثغر ہے لٹرین جب ادمی جاتا ہے تو اس کو حدث سے اصغر حاصل ہوتا ہے یا اکبر حاصل ہوتا ہے جی تو کے نصابی تو حدث اصغر کا ذکر آ چکا ہے تو پھر کیسے آپ کہتے ہیں کہ حدت اکبر و حدس اصغر کی تفسیمیں یہ ایک اشکال ہے بس سمجھ گئے ہو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو ہر ایک مسئلے کی ثبوت کے لیے عبارت النس کا ہونا ضروری نہیں ہے عبارت النس کا ہونا ضروری نہیں ہے صحابۂ اکرام تو بڑے بڑے چیدے چیدہ بزرگ علماء حضرات تھے تو جب صورت نسل میں حضرت اکبر کا ذکر آ گیا ہے عبارت نس کے طور پہ تو حضرت اصغر کے لیے تیمم بدلالت نز بدری کولا ثابت ہونا چاہیے کہ اگر حضرت اکبر کے ابارت تیمم سے ہوتا ہے تو حضرت اصغر کے بدنی کولا ہونا چاہیے اب بات سمجھ گئے ہو تو اس لیے یہ مسئلہ آپ کے لیے بہت بڑا معمہ بن گیا ہے اب کیا کرو گے اس کے دو جواب ایک بہترین جواب یہ ہے ایک تو ہو گیا نا لیکن یہ پر نہیں بھی حضر کر اس کے بہترین جواب اس کا ایک یہ ہے کہ ٹھیک ہے صورت ان نصاب صورت معاہدہ سے پہلے اتری ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری کی پوری صورت پہلے اتری ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری کی پوری سورت اتری ہو ٹھیک ہے صورت نصاب مجموعی طور پر صورت معذر سے مقدم ہے آیت تیم سے مقدم ہے مجموعی طور پر لیکن ممکن ہے کہ آیت تیم جو ہے یہ غز بنی مستلق کے بعد اتری ہو اور ایسی بہت سی صورتیں ہیں کہ وہ ان میں بعض آیات بعض میں اتری ہیں تو آیت تیمم جو ہے یہ غز بنی مصطلق یا غز بنی مریسی سے بعد میں اتری ہے تو لہٰذا اب کس کا ختم ہو سکتا ہے میں بات آگی ہے صورت نسا اگرچہ غز مصطلق سے مقدم ہے غز مریسی سے مقدم ہے في النزول لیکن ہو سکتا ہے کہ آیت تیمم یہ مؤخر ہو آیت تیمم یہ مؤخر اب سمجھ گئے <سؤال> کیسے <سؤال> پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صورت نسا کیا آج کب پہلے اتنی ہے <سؤال> تو پھر سواب پریشان کیوں ہوئی ہے <سؤال> تو یہ جواب دیتے ہیں کہ صورت نسا میں یہ مسئلہ حدث اکبر کے لیے تیمم ہے حدث اظہر کے لیے نہیں تھا صورت معدر نے حدث ازہر کے لیے آ گیا ہے اب سمجھ گئے لیکن یہ یہ جواب پسند نہیں کرتے ہیں، ابن کہم القاری وغیرہ رحم اللہ وہ اس لیے نہیں کہتے کہ حدر اکبر کا ازالہ جب تیم سے ہو گیا ہے عبارت النس کے طور پر تو حضرت اصغر کا ازالہ دلات النس کے طور پر تو ہونا چاہیے اس لیے بہت سے مسائل عبارت النس ثابت ساتھ بہت دلاۃ النس سے کہ جب حضرت اکبر کا ازالہ تیم سے ہو سکتا ہے تو حضرت اصغر کا کیوں نہ ہو اب بات سمجھ گئے ہو یا اسی طرح یہ جواب بھی ہے کہ وہاں پہ حدث اکبر کا اضارہ ہو گیا بے تیم تو ہم حدث ازغر کی نیت اس لیے نہیں کہتے کہ او اور جہاں ابن کم الغائط میں حدث اظہر کا ذکر ہے آتی نصاب تیمم کے لیے حدف ازہر اکبر دونوں کی تیمم کے لیے ہے جب دونوں کی تیمنگ کے لیے ہے تو اس کا یہ ہے کہ وہ تو غرض بنی مصطلق سے پیش اتری ہے تو پھر صاحب اکرام کو پریشانی کیوں ہوئی اب سمجھ گئے اب اس کا جواب یہ ہے کہ پوری صورت مجموعی طور پر مقدم ہے اور آیتی تیمم یہ ہے اب اشکال ختم ہو گیا اب سمجھ گئے بھائی پوری صورت مجموعی طور پر یہ مقدم ہے اور آئے تو یہ وہ اثر ہے اور قرآن عظیم میں چند صورتیں ایسی ہیں جو مجموعی طور پر اترے ہیں ورنہ کچھ صورتیں بعد میں آئے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام کو فرمایا کرتے تھے فی صورت فلان فی صورت فلان فی صورت, صورت فلان ایک یہ اچھا جواب ہے اس کے علاوہ ایک دوسرا جواب بھی ابن حجر فرماتے ہو بھی اچھا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آیت صورت نسا ہی مراد ہے یا اس سرت اس سے آیت سورت نشا ہی مراد ہے لیکن راوی پہ حلت ہو گیا ہے لیکن یہ بھی اچھا نہیں ہے اس سے اچھا جواب یہ ہے کہ اس سے اس سے صورت ماہدی والی ہی آیت مراد ہے اس صورت ہی ماہدی والی آیت مراد ہے تو جب ماہدی والی آیت ہو تو پھر اس میں کوئی اشکال نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ یہ آت غز بنی مستلق کے موقع پر اتری ہو یہ آت رضوائیں بنی مستلق کے موقع پر اتری ہو تو اس کال ختم ہو گیا یا آت یہ سورت نسا مراد ہے لیکن یہ آیت مؤخر اخر فرمز ہے ٹھیک ہے یا یہ ہے کہ یہ سورت نساء والی آیت ہے لیکن رائ پہ ان آیت کے ذکر کرنے میں غلط ہو گیا ہے اس لیے کہ دونوں آیتوں میں کوئی فرق نہیں ہے صرف منہو کا فرق ہے صورت نسل میں من ہو نہیں ہے صورت معاہدہ میں من ہو ہے تو حاصل یہی نکلا کہ اس صرط ہی والی آیت مراد ہے ایک بات جس طرح عام نے کہہ چکے ہیں جیسے عام نے کہہ چکے ہیں اور صورت نصا والی آج جو ہے اس کے بعد اتری ہو تو کوئی شکال نہیں ہے. بات سمجھ گئے ہو سورت کی اس آج کے بعد اتری ہو تو کوئی شکال نہیں ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ صورت نسا والی اگر آت مراد نہیں جائے ماہدے کیونکہ بہت مؤخر ہے اور راوی پہ خرچ ہو گیا ہے مین ہو کی اجازت پر اس لیے کہ مینہو سے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی والی ہے یہ بہت مناسب ہے اس لیے کہ ماضی تو بہت مؤخر کے مذہور ہے نا بات سمجھ گئے ہو کہ اس سے آیت سے نصاب والی آت مراد ہو اور رائی پہ اس کے ذکر کرنے میں حلف آ گیا ہو اس لیے کہ یہ دونوں آیتیں بالکل ایک ہی ہیں سوائے منہو کے اضافے سے تو سورت نسا والی آیت ہے لیکن یہ آیت بہت فکدانی ایک نازل ہوئی ہے اس سے پہلے سورت نسا میں نازل نہیں ہوئی تھی اب اس کا بالکل اثر آگے جس وسلم ایسا اچھا یہ لمبی حدیث سے توجہ کرے حاصل جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روجۂ متحرائے فرماتی خرجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی باز اسفاری ہم نبی علیہ صلاۃ السلام کے ساتھ بعض اسفار میں گئے وہ بعض اسفار غزی المستلق ہے اور اسی کو غزو مریسی عبی کہتے ہیں حتائے ذاکنہ دل بیدائے اور بزاطل جیش یہاں تک جب ہم پہنچے پہنچ گئے بمقامی بیدا یا با مقام ذات الجیش یہ دو جگہوں کا نام ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان جب ہم مقامی بیدا پہنچے یا بات الجیش پہنچے ان کا تھا ایک دنلی تو کیا ہو گیا ٹوٹ پڑ ٹوٹ گیا میرا ہار ایک دھنلی میرا ہار اور یہ حرت اسما رضی اللہ عنہ سے اپنی بین سے مستحار کے طور پر اشتہار لیا تھا مستورات میں یہ معاملہ ہے فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ التماسی تو کھڑی ہوئی نبی علیہ السلّۃ السلام اس کے طلب کے لیے ایک بات یا وہ رسول اللہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا لوگوں کو علا التماسی اس ہار کے ڈونڈنے کے لیے وہ اقام نہ شما اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے پلے سو والا اور نہیں تھے پانی پر یعنی کیا مانا جہاں اردو کا مسئلہ پانی نہیں تھا جو اردو کے لیے کافی ہوتا اب جہاں اختصار ہے پیچھے رواج میں آتا ہے کہ صدیقی اکبر کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی بچی سے ہار گم ہو گیا ہے نبی پاک بھی پریشان ہیں ہم سب پریشان نماز کرتے ہیں پانی بھی نہیں اب کیا کریں تو فاطن معلاجی بکر صدیق لوگ آئبو بکر صدیق کے پاس فکالو لوگ نے کہا اللہ ترا آئے نہیں دیکھتا ما سنت عائشہ تو کہ تیری بیٹی عائشہ نے کیا کیا تیری بیٹی نے کیا کیا پتہ ہے کیا آکامت بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ سے ولس والا مائن نبی علیہ السلات السلام کو کیا کیا کرایہ نبی علیہ السلام کو اور اسی طرح باقی لوگوں کو اس حال میں کے پانی نہیں ہے یس علام یعنی پانی کی جگہ پہ نہیں ہے والے سماؤں اور پانی بھی ان کے پاس بدش شتک میں نہیں ہے تو لوگ جب ابو بکری صدیق کے پاس آئے تو فجا ابو بکری صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وز رسول اللہ فخیزی تو نبی علیہ السلاۃ السلام اپنے سر مبارک کو میرے ران پہ رکھے ہوئی تھے آرام فرما رہے تھے تھکیا نہیں تھا تو ہر تعصو سے دفکران پہ سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے اس زمانے کی عورتیں اپنے خامنوں کی قادر کرتی تھیں ابھی تم ایسا کرو ابھی جب راستے پڑ جا تو بچے خواہ پہ اٹھاتے اس کو اٹھاؤ میں تھک گئی ہوں نہیں سمجھتی ہوں مسئلہ تم کیا آرام کرو گے اچھا فقیر جی خود نام اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے فقال صدیق نے مجھے کہا یار میرے بعد میں کہا ہفت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وناس روکا تو نے روکا رکھا نبی علیہ السلام کو باقی لوگوں کو والے سولہ ان ولی پانی کی جگہ بھی نہیں ہے ان کے پاس پانی بھی نہیں ہے اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے ٹھیک ہے وکالت عائشہ تو ہاتھ بنیا گو بکرو تو مجھے میرا باپ کنڈیف دینے لگا تو بیس دینے لگا ہاتھ بنی ڈانٹ ڈانٹنے لگا وہ ڈانٹا مجھے وکال ماشا اللہ خولا اور کہتا گیا وہ جو اللہ چاہتا یہ مجھے کہتا یعنی بہت کچھ کہہ گیا بڑے بڑے غصے کے اظہار فرما دیئے وہ جالو شروع ہوا یو خاصی خاصرتی تو مجھے مارتا تھا یوں تان دیتے چکا نا چکا چوک چوک دیتا تھا مجھے اپنے ہاتھ سے پھر ہاس میرے ہاتھ میں کسے ہم کسے کہتے اس کو خوب کہتے ہیں؟ میرے تشے داخلہ پختو ہے تشے تشے فلا یمن منتھ روکے الا مکان اور رسول اللہ صلاح اللہ فیضی ماشاء الله بلا یمنا تعارق <مِنَتَّحْرُت> نہیں روکتا تھا مجھے اپنے آپ کو ہلانے سے یعنی بہت تکلیف مجھے دے رہا تھا لیکن میں ہلتی نہیں تھی یعنی مجھے تکلیف بہت تھی کہ میں ہلتی کود پڑتی لیکن مجھے ہلانے سے نہیں روکتا تھا اللہ مکان رسول اللہ فقی مگر مکان میں یعنی روتبے میں بھی آرامی میں بھی میرے فخص پر اگر میں یوں کرتی تو نبیت السلام جاگ پڑتے تو جس طرح بھی تھا نا پو کے ران کو نہیں ہلا کیوں کرتی تھی پریشانی تو بہت تھی لیکن نبی علیہ سلاۃسلام کو آج گران ہوئے تو نیا ران کرنے تو نئے نال کیوں نہیں گئے لیکن سبحان اللہ اس لیے آشا آشا, آشا, آشا, آشا. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نسبا نبی علیہ اللہ تو سلام ات... یعنی اٹھے ات... اس حال میں کہ صبح ہو گئی تھی اللہ کے ریمان بغیر پانی کے فانز اللہ الطوجل اللہ نے کیا کیا فتح اسے کہتے اول برکت آل ابھی بکر یہ نہیں ہے اول برکت تمہاری اے عب اے آل ابھی بکر اس سے علما لکھتے ہیں اس سے کیسے معلوم ہوتا ہے یہ ایک دو دفعہ گما ہے دو دفعہ گما ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک بات نہیں ہے تمہاری خاندان کی یہ تو ہمارے تمہاری وجہ سے اللہ نے ہم پہ برکتی متعدد اتار لی ہے تو پہلے بھی آت اتری آپ دوبارہ بھی آت اتر گئی ہے لیکن یہ مناسب نہیں ہے تو اول برکت کم سے یہ مراد ہے کہ تمہارے خاندان کے احسانات ہم پہ کوئی ایک تو نہیں ہے کہ آپ کے ہار کے گم ہونے کی وجہ سے ہم پہ آئےتم نازل ہوا ہے آپ کی وجہ سے ہم پہ بہت, بہت احسانات اللہ نے کیے ہیں تو صورت نور والی آئے تو ایک صورت بھی آپ کی وجہ سے آئی ہے تو یہ آیت تیم بھی آپ کی وجہ سے آئی ہے ماں اول برکت کم یا علی بھی بکر پال سی کا فرماتیمل بیرا ہم نے اٹھایا ان کو باسمل اٹھایا ٹھیک ہے اللہ جی کن تاریخی جس بھی میں تھی پا سب نل تو مل گیا ہمیں امبیل ہار اس کے نیچے سے اب اوپر ہاشن اس پر باس کیا ہے کہ یہاں پہ آتا ہے نل ایک دا ہمیں ہار اس کے نیچے سے مل گیا اور اوپر حاشے والے لکھتے ہیں آگے اس کی پیچھے جو حادیثہ آتی عبد اللہ میر والی اس میں یہ ہے کہ عبدال... عسید ابن نے کو ہار مل گیا تھا تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے نبی علیہ السلام صاحب کرام کو گھمائے گا گوننے کے لیے بھیجا تو عسید ابن ہوزیر کو جب واپس آئے نا تو اس کو ہار نہیں ملا جب گونٹلی گو اٹھائی گئی تو زیر نکید جی یہ ہے ٹھیک جی ہے تو زیر نکید یہ ہے تو فاصل ہمیں ہار مل گیا داختہ اس کے نیچے سے تو کوئی شکار نہیں ہے بات سمجھ گئی ہو ہر تشا کہہ دے کہ ہم نے اٹھا لیا ہے تو اس نے بتایا ہے ہم نے اٹھا لیا ہے تو کوئی شکار نہیں ہے یا یہ ہے کہ ہاشی والا کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے واقعات دو ہوں ایک واقعہ میں حضرت نے یا نبی علاسلام نے خود اونٹ کی نیچے دیکھ لیا تو اٹھا لیا اور ایک واقعہ میں یہ ہے کہ اسے ابن حزیر تالاش کر کے لے پایا بس سمجھ گئے ہو چلو یزید الفقیر تو جانتے ہو نا اس کو یزید الفقیر اس لیے کہتے ہیں کہ فقار الزہر کمر کی ہڈی جو تھی نا اس پہ درد تھا جیسے کہ تیرے کمر پہ درد ہوتا ہے فطار الظہر جو درمیانی ہڈی ہے نا اس پہ درد ہوتا ہے ہاں دیکھو ہوتی تو ہم حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے دی گئے ہیں پانچ خصوصیات <تصفح> امام سیوتی رحم اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے دو جلدوں میں موبائل بھیج کر اس کو لے لینا اور اس کا نام ہے خصائص القبرا ایمان سیوتی عربی میں ہے اور ابھی میرے خیال اس کا اردو شائع ہو گیا ہے تو یہ اس میں نبی علیہ السلام کے بہت سے خصوصیات ذکر ہیں تو اس حدیث میں تو اوٹی تو خمسن ہے تو یا خمسن میں انحصار مراد نہیں ہے ٹھیک ہے نا بلکہ یہ خمسن اس لیے فرمایا کہ یہ ایک ہی موقع پر اللہ نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کو یہ کمالات بھی ہیں یا اچی تو خمسن میں خصائص وہ تھے لیکن وجہ تص ان خمس کا باعتبار اہمیت ہے بے اعتبار خصوصیت و بے اعتبار اہمیت ہے بس ٹھیک ہے لمب ہوتا ہوں نہ ہدن قبلی کہ نہیں دی گئی یہ کسی کو مجھ سے پہلے ایک نصرت بے روح بصیرت اشار امداد کی گئی میرے روح کے ساتھ بمقدار سفر ایک مہینے کے مدینہ منورسی سے ارد گرد تقریباً ایک ماہ کے مسافت پر جا ادبی پہنچ سکتا ہے ایک ماہ کے مسافت تک لوگ سب کے سب مرحوب تھے مرعوب تھے نبی علیہ السلام سے نام سنتے تو ڈرتے تھے اب یہاں اگر کوئی یہ اسکار کرے کہ جب مرعوب تھے تو پھر لڑائی کیسے کرتے تھے تو جواب محدثین نے کہ ان لوگوں کا جو لڑنا تھا وہ جذبہ اداوت تھا جذبہ قومیت جذبہ ادا تھا لیکن باوجود اس کے لوگ مرعوب تھے اور مرعوبیت جو ہے یہ لڑائی سے منافی نہیں ہے اب بھی امریکہ یہود مشورہ ممنی سے مرعوب ہیں لیکن پھر بھی لڑتے تو ہیں نا تو مرعوبیت جو ہے یہ لڑنے سے کوئی منافی نہیں ہے اس میں کوئی منافع نہیں ہے وہ آج تم سے ڈرتے ہیں نا سے ڈرتے ہیں مومنی سے ڈرتے ہیں طالبان کے نام سے ڈرتے ہیں لیکن لڑتے بھی ہیں ساتھ اچھا دوسری بات وہ جو الگ ارز مسجد و طہورا یہ ترجمہ الباب ہے اور بنائے چیرائے گی ایم ایل اے زمین مسجد اور تہور یہ وہ ترجمہ ہے کیسے دیکھو سنگیو نبی علیہ الصلاۃ اسلام سے پہلے امت کسی امت کے لیے سوائے مسجد کے نماز ادا نہیں ہو سکتی کس امت کی خصوصیت ہے کہ ہر جگہ نماز ہوتی ہے اور جس نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نماز بھی ہر جگہ ہوتی اس کے لیے بھی مسجد نہیں تھی لیکن پھر جواب دیتے ہیں کہ وہ مخصوص ذاتی عیسا علیہ السلام لاج امتی ہے اور یہ جو, جو عرض و مسجد ہے یہ ذاتی رسول سے مخصوص نہیں ہے بلکہ امتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہے تو جو الج المسدن وطہور کے معنی مم. پاک کرنے والی چیز تو پہلے لوگوں کی نماز بغیر وضو سے نہیں ہو سکتی تھی اور اس امت کے لیے نماز ہو سکتی ہے وضو کے بغیر بھی تعین سے ہو سکتی ہے تو پہلے فقت مائےماں کو متحر مانا گیا تھا اب م... پانی کے ساتھ ساتھ تو رات متحر ہیں یہ عدی سے ترمیزی میں آپ پڑھ چکے ہیں ایک وفد آیا نبی علیہ السلام کے پاس وہ انا بھی عرض قومن لال جل ماں وفیل الفسا جنوس فرمائے شہید مسلم پلو گلا کچھ تو نے پڑھ لیا کچھ ان نے پڑھ لیا حدیث پوری ہو گئی اچھا فائیو مار جنہیں ہر انسان مینتی میرے امت سے ادرکت ہو سلا تو جس کو نماز کی جس کو نماز کا ٹائم پہنچ جائے فل یوسل تو نماز کو ادا کرے بس مارا کیا جب بھی جس پر وقت نماز آ جائے اب یہ نہ کہے کہ پانی نہیں ہے تو میں کیا کروں پھل یوسل کیا مانا یو سل؟ ما انفل فل ما انکان یا توجہ وہ انکان لسما مانو پھل یا تعمام تو تیم کر لے لیکن نماز کو چھوڑنا نہیں ہے تیسری بات وہ غلام کو اللہ نے حلال کیا ہے ولم تو یا ولم تہلا یا تو ہلیہ حسن قبلی مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا پہلے علما حضرات امبیا علیہ السلام جہاد کرتے تھے جب ان کو غنیمت میسر ہوتا تو اسمان سے ایک آس آ جاتی اور اس غنیمت کو جلاد جلاد جلاد کر راگ بنا کر چلی جاتی تھی لیکن اس امت کی خصوصیت ہے کہ اموال والے غنیمت اب کے لیے حلال ہے الحمدللہ للہ جال رزقی کی طاقت سیفی تو گویا کہ آپ کے لیے غنیمت حلال ہے اور چوتھی بات وہ اوتی تو شفات اور مجھ کو شفاعت قبرا ملا ہے الحمد للہ اگرچہ انبیال اسلام کو بھی شفاعت ملے شفاعت ملی ہے برما کو امت کو سب کو ملی ہے لیکن شفاعت شفاتر جو کہ نبی پاک سے پہلے کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا سب انبیاء انسلام آگے کس کے پاس نبی علیہ السلام کے پاس اور پھر نبی علیہ السلات اسلام جو ہے اللہ کے دربار میں کیا کریں گے سربس اجود ہوں گے پانچویں بات وکان نبی یوبا کو علاقوں اور کا ایک نبی کہ بیجا جاتا تھا اپنے خاص ایک قوم کی طرف اور وہ سے آمدن اور میں پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنایا گیا ہوں یہ خصوصیت ہے اب یہاں پہ ایک اشکال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی تو عامت الناس کے لیے بھیجے گئے تھے عامت الناس کے لیے بھیجے گئے تھے اس لیے کہ جب لوگوں نے نہیں مانا تو کیا ہے ان سب کے عذاب آ گیا تھا سب لوگ غرق ہو گئے تھے علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ صلاحت السلام بھی اگرچہ احمد الناس کو بھیجے گئے تھے لیکن وہ عمومیت ایسی نہیں تھی جو کہ نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی اس لیے کہ وہ زمانے میں ایک ہی قوم بستا تھا ابھی تو اقوام ہے اس زمانے کے لوگ ایک جہت میں تھے اب جہادی پہ لوگوں کے ہاتھ ہو چکا ہے تو اس اسلنگا سے عام متن آگے جاؤ یہ مسئلہ یاد کرو باب کسان لمجت مان والا تھوڑا اگر ایک انسان پانی نہ پائے اور مٹی بھی نہ پائے تو کیا حکم ہے امام بخاری رحم اللہ یہاں آپ کو وہ مسئلہ بتانا چاہتے ہیں جو کہ آپ نے ترمیزی شریف کے بالکل پہلے سفر میں پڑی ہے جس کو مسئلہ ہے پاک کہتے ہیں اور اس کو یاد کرو یم کہ ہاں آپ سمجھتے ہو تو امامی بخاری یہاں پہ یہ بتانا چاہتے ہیں اگر آپ کو پانی نہ ملے مٹی بھی نہ ملے تو آپ نے نماز پڑھنی ہے بغیر تیمم کے اور بغیر وضو کے آپ نے نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ کے لیے کوئی اس کا اعادہ اور قضا نہیں ہے آپ سمجھ گئے مولانا صاحب امام بخاری یا پہ فاتل تورین کا مسئلہ بتانا چاہتے ہیں اور اس میں امام بخاری کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو پانی نہ ملے اور تیمم بھی نہیں کر سکتا تو یہ نماز بغیر وضو اور تیمم کے پر لے اور اس پہ کوئی قضا نہیں ہے جس طرح امام بخاری یہاں پہ اس مسئلے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ سمجھ گئے اور یہی مسئلہ کہ امام احمد جب نے ہمبل اللہ کا وہ کہ امام بخاری اور امام احمد جب نے فرماتے ہیں کہ یہ سلی ولا یوسلی ولا لا بس یہ نماز پڑھے اور اس پر کوئی قضا نہیں ہے امام شاہر رحیم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ نماز بھی ایک مستقل فرض ہے تو یہ یوسلی و یکی گاؤ نشاب یوسلی و یقلی یہ نماز بھی پڑھے وہ یقزی اور اس کے بعد کیا کریں کرے ابھی نماز پڑھ لے جس طرح بھی ہو اور اس کی ذمہ پر یہ نماز ابھی باقی ہے تو جب اس کو تہار پانی مل گیا تیمم کے اسباب اس کو مل گئے تو پھر کیا کرے تازہ کر لے تو امام احمد اور امام بخاری فرماتے ہیں یو فلی والا امام یو شاخی فرماتے ہیں کہ یو فلی ہوئے یقینی امام مالک کا مسلک اس کس بالکل خلاف ہے کہ لا وسلی ولا یکی نہ اس پر نماز ہے اور نہ خزاں ہے نماز اس لیے نہیں ہے کہ نماز کے لیے شرط کیا ہے تو ہے تو ہے نہیں ولا یک اس لیے نہیں ہے کہ یہ نماز کا چھوٹ جانا اس کی جانب سے تو نہیں ہے اس کی جانب سے تو نہیں ہے تو لہذا کیا ہے امام مالک ورماسلی ولا یکی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ لاسلی ویت امام صلی امام ملک امام ابو حنیفہ کیا مطلب ٹھیک ہے نا اربھی نماز نہ پڑھے اس لیے کہ یہ فاخل تو ہوئے ہیں لیکن ویف جی اس لیے کہ یہ آخر باجب ہے صاحبین رحیم اللہ کا مسلق یہ ہے کہ یہ بالمصلین و ویف یہ اس زمانے میں نماز کو چھوڑے نہیں لیکن پڑھے گے بھی نہیں البتہ نمازیوں کے ساتھ مشابات کرے کھڑے رہے رکو کو جائے سی کو جائے کچھ پڑھے نہیں نیت نیت نہ کرے نیت نہیں ہے پڑھنا چڑھنا کوئی نہیں ہے بس متش یہ تشابو کریں نمازیوں کے ساتھ اور بعد میں جب تو ہاتھ پانی مل گیا تو کیا کرے خزا کرے واضل مسلک اے مسلق الصاہبین مختار ایند الحماد و القور واضف و المختاری و ل نظار میں اس کے بڑے نظار ہیں جیسے نواز شریف اگر عمری کے لیے چلا جائے تو یہ باقاعدہ اپنے سر پہ اسرہ پھیرے گا اگر کے بال نہیں یعنی کوئی ہوگا نواز شریف اگر ویس آدمی ہے جس کے سر پہ بال نہیں ہے حیران سے پار ہوگا تو کیا کرے گا دوسرا پہل جائے گا حالانکہ اس کے لیے کیا ہے مہلکن کر لے یا اسی طرح علماء ایک ہیں اگر ایک انسان آخر والد ہے لیکن کیا ہے گنگا ہے زبان نہیں چلتی ہے بیبیا تشب البن مسلم ہے نا نماز پڑھے اور اس نماز پڑھے کی یاد کرو تمہیں یاد آ جائے تو تمہارا یہ مسالک ہو گئے ہیں امام بخاری اپنے مسلک کے لیے تعیب اپنے مسلک کو بطور تعیب پیش کرنا چاہتے روایات سے چلو سمجھ گئے سرزن کی بات آ گئی میں جب یہ اس کو دیکھ رہا تھا نا زکری ابنی یہ تو مولا زکریا رحم اللہ بھی ابن یہاں مولا ذکر رحم اللہ کے والد کا نام اللہ میں ہے تو میں معلوم ہوا کہ یہ تب بھی تو بخاری پڑاتے دینا جب یہ کریئر نہیں آ گیا وہی روایت ہے اس میں اضافہ اتنا ہے زیادت اتنی ہے کیا سن است اپنی بہن سے مانگا کیا کلادم کیا چیز ہر پہلا کت گم ہو گیا سمر اللہ اللہ نے ایک آدمی اس کو پایا اگری بات ہوئی فاطر کا تم اسلام چولام ان کے پاس نماز کا ٹائم آگے پانے نہیں تھا تو ان بغیر وضو کی نماز پڑھ لی تو فشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس کی شکایت کی یعنی عزر پیش کیا نبی علیہ الصلاۃ السلام کو اللہ کے نبی ہم نے تو نماز پڑھ لی ہے لیکن پانی ہمارے پاس نہیں تھا اب کیا کریں فاضل اللہ تعالیٰ تعین فقال اسدیق کو کہا جزاک اللہ و اللہ پاک آپ کو بہترین بدلہ تا فرمائے ٹھیک ہے نا بول مان نہ زلدی کی امر تک رہی نہ ہو نہیں نازلوا نہیں آیا تم پہ کوئی مصیبت جس کو تم نہ گوار سمجھتے ہو اللہ جار اللہ ظالکی لکی ومسلم کی خیر مگر اللہ نے گرا دیا ہے اس میں آپ کے لیے اور آپ مسلمانوں کے لیے خیر آپ پہ تو مت لگی تک ہو جو آپ کو ناپسند بات تھی پورے صورت نور امت کے خیر کے لیے اتر گئی آج سے ارد گم ہو گیا آپ کو تکلیف ہوئی لیکن خیر پوری امت کو مل گئی جو مسئلہ تیم ہے اب امام بخاری نے فرما دیا کہ فسلو ان نماز پڑھ لی بلا وضو تو ترجمت الباعت اس کے ثابت بغیر وضو کے نماز پڑھ لی اور تیم نہیں کیا تو اس کے بعد تیمم آ گیا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا کل سمجھ گیا ہمارے احمد کے بڑے علماء کہتے ہیں ہمارا منہ تو چھوٹا ہے ہم تو نہیں کہتے <متحدث> <متحدث> کہتے ہیں امام بخاری کا استدلال جو ہے فاطل الین کے لیے اس سے استدلال ناکا کی ہے ساد کرام نے جناب علی وضو تیمم کے بغیر نماز پڑھی بغیر وضو کی نماز پڑھی کیوں پڑی اس لیے کہ تیمم کا حکم نہیں پانی فراہمی حکم تیمم نہیں تھا ٹھیک <تصحیح> ہے تو معلوم ہوا اگر پانی بھی نہ ہو تیمم کے یش بار بھی نہ ہو تو نماز پڑھ لے اور قضا نہیں ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو قضا کا حکم نہیں دیا ہے تو یہ سلی والا یقین آج آ امام احمدی نے ہمبل رحم اللہ ہاں السلام علیکم ہاں خوب خوشی ہوا خبر ہے شیو نا باقی نام صحیح تو امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کو یاد کا حکم نہیں دیا ہے کہ یسلی ولاقلی ٹھیک ہے نا ہم اس کا جواب دیتے اس لیے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے لا وسلی و یکلی ٹھیک ہے وہ تشب و ابرمسلی و یکلی تو ہم یہاں امام بخاری کو جواب دیتے ہیں کہ آپ کا یہ استدلا ناتام ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کو حکم اعادہ نہیں کیا تو ہمیں آپ یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کب کہا ہے کہ آپ کی نماز صحیح ہو گئی ہے جواب ہے نا آئے نبی علیہ السلام نے ان کو کہا ہے کہ بس آپ کی نماز صحیح ہو گئی ہے جب نبی پاک کی طرف سے یہ بات بھی نہیں ذکر تو نبی علیہ السلام اسلام کی طرف سے امر بل بھی نہیں ذکر لیکن آدمی ذکر دلالت آدمی وجود پر نہیں کرتا جو آپ سمجھتے ہو آدمی ذکر یہ دلالت آدمی وجود پر نہیں کرتا کیا مانا کہ اس حدیث میں احاجے کا ذکر نہیں ہے تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ نبی پار نے ان کو احاطے کا حکم نہیں کیا یا احاجے کا ذکر نہیں ہے تو اس سے یہ بھی استدلال ناقام ہے کہ ان انہوں نے احاطہ نہیں کیا آپ <تصفح> <تصفح> بات سمجھ گئے ہو امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی پال نے ان کو اعادہ کا حکم نہیں کیا دیا تو لہذا اعادہ ضروری نہیں ہے ہم کہتے ہیں آدمی ذکر دلالت آدمی وجود پر نہیں کرتا تو گو کہ اگر احادی کا حکم نہیں ہے تو اس سے یہ ثابت بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے اعادہ نہیں کیا ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ اعادہ سلاد باقی رواج میں موجود ہے اگر کسی آدمی نے نماز نہیں پڑھی ہے نماز کے لیے اس کی صحت کے لیے تہوار شرط ہے اس کی صحت کے لیے تہوار شرط ہے اگر بغیر تہار کے نماز پڑھی ہو تو نماز ہوئی نہیں ہے تو اس نماز کے عادل عاصم ہے افاظ سمجھ گئے ہو سمجھ گیو آگے جاؤ <تصفح> اب دیکھو باب و فی الحضر اجازت یہ جدل ماں یہ باب ہے دربیاں تیمم فی الحضر یعنی گر میں جب انسان کو پانی نہ ملے فوت وقاصولاد اور یہ ڈرتا ہے نماز کے فوت سے اب دیکھو علماء اکرا مسئلہ سمجھیں امام بخاری باب و فی الحظر یہ باب اس لئے لاتے ہیں کہ پہلے حدیثوں میں یہ ذکر ہوا کہ نبی علیہ السلام مسافر تھے تو سفر کی حالت میں آیت تیمم نازل ہوا اس سے ذہن میں یہ واقع پیدا ہوتا تھا کہ ممکن ہے کہ تیمم کا جو, جو جواز ہے یہ صرف سفر کے ساتھ مخصوص ہو حضر میں اس کی گنجائش نہ ہوگی دمان بخاری یہ بات لاتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ تیمم فی الحظر سے سفر جس طرح جائز ہے بوجھ وجود کیا فخد الماں اگر یہی سبب جو ہے گر میں حضر میں اگر آ جائے تو یہاں حضر میں بھی تیمم جائز ہے تو گوئی کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جواز التم یہ منحصر یا مخصوص سفر نہیں ہے سفر اور حضر دونوں میں کیا ہے جائز ہے وفا دفو تو اور یہ ڈرتا ہو نماز کی فوتکی سے آیا امام بخاری ہمارے احمد کی تائید کرتا ہے احمد کا مسئلہ یہ ہے کہ فیاض صاحب محترم اگر کہیں چل جائے اور نماز کا ٹیم ہے شہر کا اور پانی یہ طلب کرتا ہے پانی اس کو نہیں ملتا تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا مطلب یہ ہے یس تحب العود تاخیر الاخ الوقتی ٹھیک ہے نا اس کو نماز میں تاخیر مستحب ہے آخر وقت تک کب اذا اذا ازاکانہ ازاکانہ اہتمالو وجدا جب کہ پانی ملنے کا کیا ہو امید ہو تو اس کو مؤخر کرنا چاہیے اگر آخر وقت میں پانی مل گیا تو نور اللہ نور ادو کر کے نماز پڑھ لے اگر نہیں ملا وہ کیا کرے پیلم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے یہ حرفی تحقیق بھی ہے ایمان بخاری بھی یہی ارادہ فرماتے ہیں وقات فوت سلاد وبھی کالا اطا اور یہی مسئلہ حضرتی اطا بھی ہے وہ کال اور حسن بصری فرماتے ہیں فل مریض اہند علما ایسے مریض کے بارے میں جس کے پاس پانی ہو واج میون آبد ہو اور نئی پاتی مریض من اس خاتم کو یو جو اس کو پانی دے یا اس کو وضو کروائے تو کیا کرے یا تہمم تیمم ہو تئمم کرے اب حسنیں بصری فرماتی ہیں کہ فقدان علما کے دو طریقہ ایک فقدان علما یہ ہے کہ نفس پانی وہی نہیں بالکل ہے نہیں یہ فقدان علما ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پانی تو ہے لیکن پانی ضرورت مند اپنے استعمال میں لا نہیں سکتا تو اگر یہ پانی ہے لیکن جب استعمال میں نہیں لا سکتا تو گویا کے پانی آدم ماں ہے تو یہ سیون کر سکتا سمجھ گیا ہے اچھا واک بلا ابن ومر بن ارضی بل جوروف ابن عمر رضی اللہ عطر و آئے اپنی زمین سے کھیتی باڑی سے جو اس کی زمین تھی بل جرف بمقام مقام جروف یہ جروف جو ہے مدین منورہ سے شام کی جہت پر تین میل کے فاصلے پر واقع ایک جگہ ہے فحضرت آسر بمربد مربد ان کا ٹیم نماز کا ٹیم آیا بمقام مربد مربہ نام مربت جانتے ہو نا وہ استبل مربد انعام نام, نام چوپائے نا مربد انعام چوپاوں کا استبل یہ بھی مد... باندھنے کا جگہ یعنی جہاں پہ عام لوگ چوپائے جمع کرتے ہیں یہ بھی مدینہ سے تقریباً دو میل کے پاس پر یہ واقع جگہ ہے فصل راج نماز پڑھ لیا پڑھ لی سمد اخل مدینہ تھا واشمر تفیات الفید پہن ان کر کے نماز پڑھ لی ہے اور جب مدینہ مناورا آئے تو ابھی سورج کیا تھا موجود تھا لیکن انہوں نے اعداد نہیں کیا مانو وقت کے اندر ان کو پانی مل گیا لیکن اعدا نہیں کیا ہم بھی تو آتی کے قائل نہیں ہیں اس لیے یہ ایک ہمارا مسئلہ ہے امام بخاری ہمارے پاس آ گیا ہے اس مسئلے میں موافقت کرنی ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے یہ تیمم جو ہے یہ تو آج سے ہے یا یہ تو آرسی ضروریا ہے احناد کائر ہے تو آپ سے تو جب چار سے مستقبل سے نماز پڑھو یاد ہوتا ہے یاد کی ضرورت پڑتی ہے نہیں پڑتی ہے تو ادھر بھی یاد کی ضرورت نہیں ہے جناب محترم میمونا جو نبی علیہ السلام کے زوجہ ہے ہیں فرماتی ہیں ہے فرماتی اکبل توانا عبداللہ عسار مولا میمونہ تزو جنبی ٹھیک ہے نا عمر جو ہے ابن عباس کا نوکر یہ کہتے ہیں میور عبداللہ عیسار آئے نبی علیہ السلاط اسلام کے پاس حتہ دخل نال ابی جوہیم ابن عرص سمت الانصاری داخل ہوئے ویام ابی جوہیم کے پاس جو ایک ایک انصار سہازی ہے ابو جو کہتا ہے اب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بیری جملہ نبی علیہ السلامۃ السلام تشریف لا رہے تھے بیری جمل کے طرف سے بیری جمل یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ لڑائی ہوئی تھی اور اس کو بھی جنگی جمل کہتے ہیں پلک کے اور جلم سے سامنے سے آدمی آیا فسلم نبی علیہ السلام پڑھا فلم یور فلم گیر علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی, نبی پا نے جواب نہیں دیا حتٰ اکبر علیہ جدار جہاں تک نبی علیہ السلام جدار کی طرف متوجہ ہوئی فمس وجی و, جی و دہ نبی علیہ السلام نے تیمم کیا اور تیمم تیممس نے ہاتھ مبارک و ادہ منہ اور دہ سرد علیہ السلام اور سلام دیا عمار بخاری دوسرے مسئلے کی طرف چل گیا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ گھر کے اندر ہزر کے اندر گھروں میں یعنی اپنے شہر میں تیمم کر سکتے ہو جیسے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں ابھی جو ہے ان کے جواب کے لیے یا کسی مسلم کے سلام کے جواب کے لیے آپ نے تیمم فرمایا تو آپ گھر سے تو باہر نہیں تھے آپ تو شہر سے باہر نہیں تھے شہر کے اندر تھے تو لہٰذا شہر کے اندر بھی تیمم کر سکتے ہو لیکن یہ اصل امام بخاری ایک دوسرا مسئلہ بتانا چاہتے ہیں ہمارے احمد کے نزدیک مسئلہ یہ ہے ہر اس عبادت کے لیے تیمم جائز ہے کہ یفوتو لا علاق یوتو یعنی جس کا خلیفہ نہ ہو جیسے سلاط جنازہ ہوا یا سلا عیدین ہوا اس لیے کہ سلاسی عید میں اگر آپ کے لیے پانی نہیں ہے پانی مہیا نہیں ہے یا پانی ہے لیکن اگر آپ مشتغل بالوزو ہوتے ہو تو کیا ہوتا ہے نمازی عید چلی جاتی ہے آپ سے یا جنازہ آ ہے آپ کے لیے پانی تو ہے تعلق اسلام پانی سے بڑا ہوا ہے لیکن اگر آپ مشتغل بالوزو ہوتے ہیں تو آپ سے جنازہ کیا ہوتا ہے فوج ہو جاتا ہے امام بخاری فرماتے ہیں کس کے لیے بھی نماز تیمم ہے ہم بھی کیسے اس کے لیے تیمم ہے ہمارے نزدیک اگر کوئی عبادت یا پوتولا خلط تو یہ جز لو تیمم لیکن اگر کوئی عبادت یفوتو پوت الخل ہو اس کے لیے تیمم الجائز نہیں ہے اب نماز فرض ہے امام صاحب بہت تیز چل رہے ہیں اگر آپ بزمی مشتقل ہو نماز ختم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے نا یفوت الخل منفرد انفرادی نماز پڑھ لو اس طرح اگر وقت آپ جاتا ہے تو یہ فوتو علاقہ قضا پر پڑھ سکتی ہو امام بخاری فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ سلام کے لیے نبی علیہ السلام نے رضوع کیا ہے تو سلام اقم کیا ہے تو یہ سلام تو آپ بعد میں پڑھ سکتے تھے سلام تو آپ پالک سلام تو بعد میں بھی کہہ سکتے تھے تو معلوم ہوا وقت عبادت میں اگر اگرچہ عبادت یہ فوتو اگر وقت کے اندر کوئی عبادت پانی کے عدمی وجود کے وقت یا خود تو علاقہ لطن ہو پھر بھی وزو جائے ایسے ہو جائے جیسے سلام ہے تو اگر یہ سلام آپ وزو کر لیں تو اس کے بعد بھی تو ہو سکتا تھا اس لیے کہ سلام کے لیے تو وقت نہیں ہے تو نہیں ہے اگر آپ کی نماز قضا ہوتی ہے اگر جس کا خلق ہے قضا ہے یا انقرادن ہے آپ تیم کر سکتے ہیں بات سمجھ گئے یہ بخاری کی رائے ہے ہمارے ہم کہتے ہیں کہ یہ استقار آپ کا ہم پہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یہاں پہ یہ تیمم خوف فوکی کی وجہ سے نہیں ہے کہ بھائی تیمم قضا قزا ہوتے ہے کیا نام ہے سلام قضا ہو جائے گا یہ تو نبی علیہ السلام نے استحباب تیمم فرمایا ہے بات با سمجھتے ہو اس لیے کہ سلام کے لیے تو تار شرتی نہیں ہے سلام کے لیے تو آر شرتی نہیں ہے یا تو نبی علیہ السلام نے جو تیمم فرمایا ہے یہ کس کے لیے یہ بطور استحباب ہے اب سمجھ گیا اس لیے کہ نبی علیہ السلام السلام نے اذکار کے لیے وضو شرط نہیں مقرر فرمایا تو یہ ایک امر استحباب ہے ہم بھی اس کے قائل ہیں اگر کوئی سلام کا جواب دینا چاہتا ہے وہ تیمم کر لے تو ہم اس کو قابر نہیں کہتے نہ ہم اس کو گناگار کہتے یہ ایک امر استحباب ہی ہے اس سے احناف کا جو قیدہ ہے اس کا نقد لازم نہیں ہوتا بات سمجھ گئے ہو آگے پڑھو بابن حالفی دے باد مایور بھی میں بے مسعیدہ لیامن یہ مسئلہ ہے توجہ کرو مسئلہ یہ ہے کہ آپ تیمم جب کریں گے تو تیمم کے لیے ایک ضرب ہے یا دو ضرب ہے وہ بعد میں آئیں گے اس بار میں صرف یہ مسئلہ ہے کہ تیمم یعنی ہاتھ جس زمین پر آپ مارتے ہیں آیا اس سے یہ دودھ یہ مٹی ہٹانے کے لیے نت ضروری ہے سوکنا یا پونکنا ضروری نہیں ہے آگے تو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے ہاتھ کو زمین پہ ماریں گے تو آپ نے یوں کرنا ہے جاننا ہے اس لیے کہ جو دور ہے وہ اٹھ جائے تاکہ متعین کا چہرہ مسخ نہ ہو جائے مسلہ نہ ہو جائے اب یہ مسئلہ ہے کہ آیا تم ان ہاتھوں کو جاڑ سکتے ہو اس کو پھوک مار سکتے ہو کہ پھوک مار نہیں سکتے ہو تو چونکہ انور انورشاد کشمیر فرماتے ہیں جب ایمانی بخاری حل ذکر کرتا ہے نا تو وہاں پہ اشارہ مسعلطین کی طرف ہوتا ہے اختلاف کی طرف ہوتا ہے تو آیا مسئلہ یہ ہے کہ بعد رواج میں جاڑنے کا ذکر ہے اور بعد میں جاڑنے کا ذکر نہیں ہے تو پھوک مارنے کا ذکر ہے بعد میں پھوک مارنے کا ذکر نہیں ہے تو ہم بھی کہتے ہیں اگر مقصود تعلیم ہو تو توجہ کرو اگر مقصود تعلیم کیفیت تیمم ہو تو نفق کر سکتے ہو اگر مقصود تیمم ہو تو نفع اگر چھوڑ دو تو کوئی گناہ نہیں ہے نہیں سمجھو اگر کسی کو تیمم کا طریقہ بتانا چاہتے ہو نفق کر لو بالکل صحیح ہے اگر خود تیمن کرنا مقصود ہو اور نفق نہ کیا ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے آپ نے جہاں نفق فرمایا ہے تو جو کرو آپ نے جہاں نفق فرمایا ہے وہاں تیمن کرنا مقصود نہیں تھا آپ نے جہاں نفق نہیں فرمایا ہے وہاں تیم کرنا مقصود تھا جب میں سمجھ گئے اس نہیں سمجھے جہاں پہ تیمن مقصود ہے آپ نے نفق نہیں کیا جہاں مقصود نہیں تھا آپ نے نفت کیا ہے ایک لیے کہ ایک آدمی آیا کہ مجھے تیمم کا طریقہ بتایا تو آپ نے یوں کیا اس کے بعد دیکھ دیکھو گیا اس لیے کہ وہاں تو تیمم مقصود نہیں تھا نا. اور جہاں آپ نے تیمم کرنا مقصود وقت تھا وہاں آپ سے نفت ثابت نہیں ہے تو چلو حالیہ نفا ہو پڑھو نا یہ لمبا مسئلہ ہے ترمیزی شریف میں آپ نے تفصیل پڑھ لیا ہات عمر اور عمار رضی اللہ عنہم یہ بیت المال کے اونٹوں کو چرا رہے تھے رات قدرتی مسئلہ اتفاق یہ ہوا کہ دونوں مشتنب ہو گئے مختلف ہو گئے ان دونوں کو اختلاع ہوا جب صبح صبح ہوئی تو تیمم کا مسئلہ فی الجود ان کو معلوم تھا لیکن تیمم فی الغسل فی الغسل کا مسئلہ ان کو معلوم نہیں تھا انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں حرک عمر نے کہا رضی اللہ عنہ کہ بھئی میں تو نبی پاک سے پوچھوں گا تو اس کے بعد عمل کروں گا حرک عمار نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ وضو میں مقصولات کتنے چار اعزا ہیں اور تیمم میں پورتا سکول شا جنابتن ہے تو لہذا جب تیمم کے وضو کے لیے زربتین یکفی تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ غسل کے لیے پورا بدن جو ہے وہ مٹی میں کیا کر رہا ہے گردالت کرنا ہے تو اس نے آپ نے یہ کام کیا جب آئے نبیلسلات السلام کے پاس تو آپ نے کہو امار انما یک یک کہا, کہا کہ یوں یوں دی یوں تو یہاں نفرت اس لیے آپ نے فرمایا ہے کہ آپ خود یہاں پہ مقصود آپ کا نہیں تھا صرف تعلیم مقصود تھا اس لیے آپ نے نفق فرمایا ہے بات سمجھ گئے ہو جار ملا عمر ابن خطاب فقال فقالی اجنب تو فلنس بلما میں تو جنب ہو گیا ہوں پانی ملتا نہیں ہے کیا کروں فقال فکال مارو نیاصر عمر بن عمر بن خطاب عمر انختاب نے ہر چمر روزی اللہ تعالیٰ کو فرمایا اما تذکرو بھائی جان آپ کو یاد نہیں انا یا اننا کننا سفرن، ہم تی سفرن، انا کنا سی سفر ہمتے سفر میں انا وان تمی اور آپ اجنب دونوں جنوب ہو گئے تھے فن مانتا فلم سل آپ نے نماز نہیں پڑھی انتظار تاقی کے مسئلہ کی خاطر ون انا اور میں جوتاف تما آپ تو تم میں نے دلیجیاں کھائی زمین پر ٹھیک لوٹ پوٹ ہوا میں جیسے ترمیری میں تم نے پڑھ لیا کما کما آل ہیمار جس طرح ہیمار لوٹ پوٹ ہوتا ہے لوٹ پوٹ ہوتا ہے لکھنا پڑتا ہے یہ جملے کلا بازیاں یہ سب سے اچھا ہے تو جس طرح ہیمار کلا بازیاں کھاتا ہے اس طرح میں نے بھی کھا لیجیے فضا کرتہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ نبی علیہ السلام کو پیش کیا فقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی کا ہاں ہاں آپ کو یوں کافی تھا ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفیل آپ نے کفیل اپنے کفعہ کو زمین پہ مارا ہاتھوں کو سمت اور فی تو ثابت ہوا موین فرماتے ہیں زندہ باد آگے کوئی مسئلہ پڑھو آپ مسئلہ آپ نے ترمیز میں پڑھ لیا یہ اختلافی مسئلہ ہے امام بخاری یہاں پہ دو مسئلوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور تیمم میں جو مسئلہ ہے وہ بھی دو ہے دیکھو آپ کے لیے تیمم میں نیت فرد ہے عیند احناف اور تیمم کے دو رکن ہیں ان رک ان کی تعبیر ضربتین سے ہے ضربۃ الد اور ضربت الوجہ ایک ضرب ید کے لیے ہے یا دین کے لیے ہے اور ایک ضرب ہے چہرے کے لیے اب یہاں پہ اختلاف دو ہیں مسئلہ مختلف انفی ہے اور اس کے اندر دو چیزوں میں اختلاف ہے ایک یہ ہے کہ بھائی یہ تیمم ضرب واحد ہے یا ضربت ہیں یہ ایک مسئلہ ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ تیمم جو ہے مقدار تیمم علل رسگین ہے یا الل مرفک ہے حربت الدین ہے نا تو مقدار یا دین الل رسگین ہم اس کو مڑو کہ کلیاں کل تک ہے یا کن تک ہے کون تک ہے تو امام بخاری اور امام احمد اور امام مالک کون امام احمد امام مالک کی روایتی اور امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ مقدار یدین علا حسین یوں ادھر کی ضرورت کوئی نہیں ہے yes. بس امام بخاری امام احمد امام مالک مقدار یدین الا رسین امام ابو حنیفہ اور امام شافی رحیم اللہ ال درفقین اب سمجھ گئے ہو یہ ایک مسئلہ ہے امام بخاری اور امام احمد امام مالک حدیث اما ابن یاسر سے استدلال کرتے ہیں جو ابھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ جمہور کا مسئلہ ٹھیک ہے نا امام اشافی اور امام ابوانیفا کا مسئلہ کیا المرفق ہے پھر جب حدیث پڑھیں گے تو جو جواب دے دیں گے دوسرا اختلاف یہ ہے کہ یہ تیمم کے لیے ضرب واحد ہے یا کیا ہے ضربات ہیں تو صرف امام احمد ابن حنبل کا مسلک یہ ہے کہ اتم مضربتن تیم صرف ضرب ہے ضرب واحد ہے ایک ہی ضرب ہے لل جدے و لوجا بس راجہ کا مسلک امام شافی امام مالک امام ابو حنیفہ رحم اللہ سب حضرات وہ کہتے ہیں کہ تیمن زربتان ہے تیم, تیمم کے لیے کیا ہے زربطین ہے اور یہ جمہور کا مسئلہ ہے بات سمجھ گئے ہو بھائی اب چونکہ اکثر روایات صفاح بخاری اور مسلم میں زربتن کا ذکر ہے اور بخاری اور مسلم میں یتیم کا ذکر بخاری مسلم یدین کا ذکر ہے اور بخاری مسلم میں زربتن کا ذکر ہے ہمارے بھی یاسری کی روایت اس لیے لوگوں نے سیاح کی روایتوں کو لے کر ضرب واحد کے کال کیا ہے اور رسین روس تک قول کیا ہے لیکن روایت کی سنن جتنی بھی ہیں آپ ابو داؤد پڑھ چکے ہیں ترمیزی پڑھ چکے ہیں روایتی سنن جتنی بھی ہیں ان میں زربطین آتے ہیں اور ان میں علل مراسک بھی آتا ہے اب آپ سمجھ گئے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جتنی روایت درسوں جتنی روایات بھی ہیں یا زربطین کا ذکر ہے یا عل مراسط کر ذکر ہے وہ سب روایتی انصاف کی بات کرو یہ سب روایتی یہ صحیح سے تو لہٰذا امام ابو حنیفا رحم اللہ اور امام شافی علیہ رحمت ان کے پاس کوئی خاص روایت نہیں ہے اور امام احمد کے پاس روایت بخاری ہے روایت مسلم ہے بات سمجھ گئے ہو تو ایک عالم نے بہت زبردست جملہ لکھا ہے دہ ابو حنیفہ ہے لم یخلت الامام امام جواب کیا ہے تحفظ کا ابو حنیفہ ہے لم یخلت الامام امام البخاری. امام ابو حنیفہ نے اس مسئلے میں اس وقت تک تحقیق اس وقت تحقیق کی تھی اب امام الباری آئے نہیں تھے بابا امام بخاری آئے تھے نہیں آئے تھے اگر کسی روایت میں ذوف ہے توجہ کا نقطۂ یا اگر کسی روایت میں ذوف ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ امام سانسی اوپر ظوف ہو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں ان ابھی حنیفہ تھا مسلم ان تا ان فلا امام بخاری امام ابو حنیفہ نے جن روایت سے ضربتین کے استدلال کیا ہے یا یدید ال المرفقین کے استدلال کیا ہے آپ یہ بتائیں کہ امام ابو حنیفہ سے نبی علیہ السلام تک جتنے واسطے ہیں ایک ہے دو ہے تین ہے ان میں کوئی ضعیف ہے تو ہمیں بتا دو اگر ظف آیا ہے امام ابو حنیفہ کی استدلال کے بعد تو اس کی تنظیم واد نہیں ہے نا نہیں سمجھتے تو سمجھئے کہ نہیں کہ ہافتا تھا ابو حنیفہ ہے سلم یخلق البخاری امام الباری تو لہذا وہ روایت ان میں اگر دوست ہے تو امام حریف کے استعدال کے بعد ہے ان کے زمانے کے بعد ہے اس لیے کہ بخاری شریف کی تدوین جو ہوئی ہے تو بابا کیا تیسری صدی میں ہوئی ہے نا امام بخاری کب وفات میں دو سو چھپن اگر یاد نہیں ہے تو میرا نمبر یاد رکھو نا اگر پچپن ہے نا تو امام بخاری رحم اللہ کب وفات ہوئے ہیں تو دو سو چھپن کئی کون سیری ہے تیسری ہے نا اور امام ابو حنیفہ کب وفات ہوئے ہیں ایک سو پچاس ایک سو کیا ایک سو پچاس بھی وفات ہوئے ہیں جس میں امام اشافی پیدا ہوئے تو امام ابو حنیفہ تو ایک صدی پہلے گزرے ہیں تو امام حنیفہ کی استدال میں پیدا کرو تو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں اب سمجھ گیا یہ اچھا جواب ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تیمم جو ہے یہ خلیفہ وضو ہے کہ نہیں ہے خلیف وضو ہے نا تو وضو میں مقدار یدین علاقین علا ہے ہے تو جب برفقین تک ہے تو حکم الائب کا حکمل منوب انہو تو نائب کا حکم منوب انہو کے موافق ہوتا ہے تو جب منوب انہو اللم فقین ہے تو نائب علم فقین ہے اور اگر ایسا نہ ہوگا تو یزم مسیحت الفرح الصلی و آزا خلاف الصلی تو مسئلہ حل ہو گیا ان شاء اللہ جی ہمار کھیت نقل کر کے وہ ضرب شعبہ تو دونوں ہاتھ زمین پر رکھے سما ادنا ہما من کی پھر ان کو قریب کیا اپنے منہ کے طرف کرا مف لکھ دیا سما مسا بھی ما وجہ کفے اس کے ساتھ اپنے چہرے کو وقفے اور اپنے کفے کو تو کفے یعنی وہی بھی ہم کہتے ہیں یہ مقام مقامی تعلیم ہے یہ مقام مقامی تعلیم ہے اے امار میں وزو طریقہ آتا تھا ہر ویک کو تو وزو کا طریقہ آتا تھا تو جب اس نے کہا یا رسول تما ہات تو نبی بھی فائن نے فرماؤ نے ایک بار تھا کہ ہر کزا مرا تو اس کی مقدار کی طرف اشارہ نہیں تھا کہ کیسی وضو کی طرف اشارہ تھا تو آپ نے کیسی وزو کی طرف اشارے کے ویکسی کا ہا کر ہے یہ ہر قزا یہ نہیں ہے کہ مقدار یہاں تک ہے بس اس لیے تو بال محدثین محد کی رائے یہ ہے کہ چونکہ تیمم میں رائے کا ذکر نہیں ہے تو وہ کائل کے آباد تھے اس لیے کہ ید کے یہاں سے ہوتے یہاں تک ہو مدد یہاں تک یہاں تک سمجھ گیا اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ تیم خلیفہ کس کا ہے وضو کا ہے اور جو حکم وضو کا ہے وہ تیمم کا ہے وقار سمیت وقت ابن ابرمان <سلام> بس یہ آسان ہے عبد الرحمن ابن افزا اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ شہید شا عمر یا ہادر عمر صاحب کے پاس و پالو عمار امار نے کہا کن نا کی یاد بابا بھائی جی لالا آپ کو یاد ہے کن نہ کی ایک قافلے میں تھے فاجنبنا ہمیں آ گیا بس وکال تفرفیما اب یہاں پہ رواج پوری نہیں ذکر اچھا صرف اس رواج میں جو زیادت ہے وکالتی وکال ما پہلے حدیث میں آتا ہے نفا اس میں آتا فالا تو آفت یا تفل اب کیا کرو تفال فیم تھوک ڈالو اب تھوک ڈالنا مناسب ہے جائیں تھوک مان تھوک نہیں آیا تک -تک کیفی اور بھی تھوک کا ہے آگے جاؤ دیکھو امار آئے تو فرمایش امام بخاری صاحب ہو امام محمد صاحب ہو ہم ان کو بڑے ادب اور احترام سے کہتے ہیں کہ نبی علیہ اللہ تو نے یقینی کر وجول کا وضو کی طرف اور آزائے وضو کی طرف اشارہ فرمایا ہے مقدار تیمن نہیں بتائے بھائی اس لیے کچھ نے کہا سما آپ تو یقین وجول یہ دن آپ کو وجوہ یہ دن کافی بختہ تو نے اپنے آپ کو اتنے تکلیف میں کیوں ڈال دیا ہے آگے جا جی آج تم بڑے بیٹھے تم نے بخاری خدا بود